سبحان اللہ یہ تو کم سے کم ایک گھنٹے کا جواب ہے مولانا آج کل روحانیت میرے بھائی یہ ہے کہ دین داری اختیار کی جائے نماز روزے جو فرائض واجبات و سنن ہیں ان کو ادا کیا جائے جب آدمی اس کا پابند ہو جائے اچھی طریقے سے تو کسی کامل شیخ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اور اس سے مرید ہو کر پھر اس کے بعد میں روحانیت کی منزلیں جو ہیں اس طے کریں اب رہا یہ روحانیت کیا ہے شریعت کیا ہے اومن یہ جاہل صوفیوں نے یہ کہہ دیا کہ شریعت الگ ہے اور روحانیت تو طریقت الگ اس پر آلہ حضر فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کا پورا ایک رسالہ یہ گمرا اور جاہل صوفی یہ کہتے ہیں کہ شریعت الگ ہے اور طریقت الگ ہے بلکہ شریعت اور طریقت یہ دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں پہنچنے کے راستے ہیں اب تھوڑا سا میں ہماری ذہنی سطح کو ملوز رکھتے ہوئے امیر ملت پیر جماعت علی شاہ محدس علی پوری رحمت اللہ علیہ کے ملفوظات کا ایک حوالہ دیتا ہوں پیر صاحب سے کسی نے پوچھا یہ بتائیے شریعت کیا ہے طریقت اور روحانیت کیا ہے تو پیر صاحب نے اس کا جواب یہ دیا شریعت یہ ہے ایک چونٹی میں اپنے اردو میں کہتا ہوں یہاں سے پیدل چلے تو حیدرآباد کتنے مہینے میں پہنچے گی دو چار مہینے تو لگی جائیں گے اسے حیدرآباد پہنچنے پر یہ چونٹی اگر کبوتر کے پر میں لگ جائے وہ حیدرآباد جا رہا ہو تو شاید دو چار گھنٹے میں پہنچ جائے تو کیا مطلب ہوا کہ کامل شیخ اگر کوئی مل جائے وہ راستہ جو آدمی برسوں کو طے کرتا ہے کامل شیخ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر وہ راستہ جو ہے بہت آسانی سے طے ہو جاتا ہے جس کا نام طریقت اور جس کا نام روحانیت ہے یہ شریعت کے دونوں راستے ہیں ہر ایک دوسرے سے لازم و ملزم ہے اور مقامی العرف ایک رسالہ ہے فاضل بریوی کا بڑا زخی اور اس میں تمام صوفیہ اور اولیا کے اقوال لکھے کہ ایسا کہنے والا بالکل جاہل وہ کہے کہ شریعت الگ ہے طریقت الگ اب دو ایک مثالیں دیتا ہوں عموماً پیر صاحب کے موری دین تو روزہ رکھیں پیر صاحب روزہ نہیں رکھتے آپ روزہ کیوں نہیں رکھتے ہم دل ہی میں روزہ رکھ لیا کر ارے ہم سب تو نماز پڑھ رہے آپ تو پیرے طریقت بدرو شریعت لیتے. تو آپ نماز نہیں پڑھتے کہتے ہم مکہ میں نماز پڑھ لیتے یہ شریعت سے فرار ایسے پیر صاحب ہم یہ کہیں آپ دل ہی میں کھانا کھا لیا کریں ہی میں پانی پی لیا کریں ہی میں شادی کر لیا کریں دلّی میں ولیمہ کر لیا کریں یہ بات آئے گی پیر صاحب شریعت سے فرار ہے اللہ تبارک کبا تھا اس گمراہی سے